تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں یہ تقریر 21 اپریل 1945 سو پینتالیس کو دارالاسلام نسب پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب میں جماعت اسلامی کے کل ہند اجتماع کے آخری اجلاس میں کی گئی تھی رفقا و حاضرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری جد و جہد کا آخری مقصود انقلاب امامت ہے یعنی دنیا میں ہم جس انتہائی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فجار کی امامت و قیادت ختم ہو کر امامت صالحہ کا نظام قائم ہو اسی مقصد عظیم کے لیے سائی و جوہد کو ہم دنیا اور آخرت میں رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ چیز جسے ہم نے اپنا مقصد قرار دیا ہے افسوس ہے کہ آج اس کی اہمیت سے مسلم اور غیر مسلم سبھی غافل ہیں مسلمان اس کو محض سیاسی مقصد سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے غیر مسلم کچھ تعصب کی بنا پر اور کچھ ناواقفیت کی بنیاد پر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں کہ دراصل فساق و فجار کی قیادت ہی نو انسانی کے مصائب کی جڑ ہے اور انسان کی بھلائی کا سارا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ دنیا کے معاملات کی سربراہ کاری لوگوں کے ہاتھ میں ہو آج دنیا میں جو فساد عظیم برپا ہے جو ظلم اور تغیان ہو رہا ہے انسانی اخلاق میں جو عالمگیر بگاڑ رونما ہے انسانی تمدن و معیشت و سیاست کی رگ رگ میں جو زہر سرایت کر گئے ہیں زمین کے تمام وسائل اور انسانی علوم کے دریافت کردہ ساری قوتیں جس طرح انسان کی فلاح و بہبود کے بجائے اس کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ان سب کی ذمہ داری اگر کسی چیز پر ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ دنیا میں چاہے نیک لوگوں اور شریف انسانوں کی کمی نہ ہو مگر دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ خدا سے پھرے ہوئے اور مادہ پرستی اور بد اخلاقی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہے اور فساد کو صلاح سے اضطراب کو امن سے بد اخلاقیوں کو اخلاق صالے سے اور برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کی خواہش مند ہو تو اس کے لیے محض نیکیوں کا واضح اور خدا پرستی کی تلقین اور حسن اخلاق کی ترغیب بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ نو انسانی میں جتنے سال عناصر اس کو مل سکیں انہیں ملا کر وہ اجتماعی قوت بہم پہنچائے جس سے تمدن کی زمامِ کار فاسقوں سے چھینی جا سکے اور امامت کے نظام میں تغیر لایا جا سکے زمانۂ کار کی اہمیت انسانی زندگی کے مسائل میں جس کو تھوڑی سی بصیرت حاصل ہو وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ انسانی معاملات کے بناؤ اور بگاڑ کا آخری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے وہ یہ سوال ہے کہ معاملات انسانی کی زمامِ کار کس کے ہاتھ میں ہے جس طرح گاڑی ہمیشہ اس سمت میں چلا کرتی ہے جس سمت پر ڈرائیور اس کو لے جانا چاہتا ہے اور دوسرے لوگ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں خاصتہ اور ناخواستہ اسی سمت پر سفر کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اسی طرح انسانی تمدن کی گاڑی بھی اسی سمت پر سفر کیا کرتی ہے جس سمت پر وہ لوگ جانا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں تمدن کی باغیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ زمین کے سارے ذرائع جن کے قابو میں ہوں قوت و اقتدار کی باغیں جن کے ہاتھ میں ہوں عام انسانوں کی زندگی جن کے دامن سے وابستہ ہو خیالات و افکار و نظریات کو بنانے اور ڈھالنے کے وسائل جن کے قبضے میں ہوں انفرادی سیرتوں کی تعمیر اور اجتماعی نظام کی تشکیل اور اخلاقی قدروں کے تعین جن کے اختیار میں ہو ان کی رہنمائی و فرما روائی کے تحت رہتے ہوئے انسان بحثیت مجموعی اس راہ پر چلنے سے کسی طرح باز نہیں رہ سکتی جس پر وہ سے چلانا چاہتے ہیں یہ رہنما و فرما روا اگر خدا پرست اور سالے لوگ ہوں تو اللہ محالہ زندگی کا سارا نظام خدا پرستی اور خیر و صلاح پر چلے گا برے لوگ بھی اچھے بننے پر مجبور ہوں گے بھلائیوں کو نشو نما ملے گی اور برائیاں اگر مٹیں گی نہیں تو کم از کم پروان بھی نہ چڑھ سکیں گی لیکن اگر رہنمائی و قیادت اور فرما روائی کا یہ اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جو خدا سے برکشتہ اور فسق و فجور میں سرکشتہ ہوں تو آپ سے آپ سارا نظام زندگی خدا سے بغاوت اور ظلم و بد اخلاقی پر چلے گا خیالات و نظریات علوم و آداب سیاست و معیشت تہذیب و معاشرت اخلاق و معاملات عدل و قانون سب کے سب بحثیت مجموعی بگڑ جائیں گے برائیاں خوب نشو و نما پائیں گی بھلائیوں کو زمین اپنے اندر جگہ دینے سے اور ہوا اور پانی ان کو غذا دینے سے انکار کر دیں گی اور خدا کی زمین ظلم و جور سے لبریز ہو کر رہے گی ایسے نظام میں برائی کی راہ پر چلنا آسان اور بھلائی کی راہ پر چلنا کیا قائم رہنا بھی مشکل ہوتا ہے جس طرح آپ نے کسی بڑے مجمے میں دیکھا ہوگا کہ سارا مجمعہ جس طرف جا رہا ہو اس طرف چلنے کے لیے آدمی کو کچھ قوت لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ مجمع کی قوت سے خود بخود اس طرف پڑتا چلا جاتا ہے لیکن اگر اس کے مخالف سمت میں کوئی چلنا چاہے تو وہ بہت زور مار کر بھی بمشکل ایک آدھ قدم آگے چل سکتا ہے اور جتنے قدم وہ چلتا ہے مجمعے کا ایک ہی ریلہ اس سے کئی گنے زیادہ قدم اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے اسی طرح اجتماعی نظام بھی جب غیر سارے لوگوں کی قیادت میں کفر و فصق کی راہوں پر چل پڑتا ہے تو افراد اور گروہوں کے لیے غلط راہ پر چلنا تو اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انہیں بطور خود اس پر چلنے کے لیے کچھ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر وہ اس کے خلاف چلنا چاہیں تو اپنے جسم و جان کا سارا زور لگانے پر بھی ایک آدھ قدم ہی راہ راست پر بڑھ سکتے ہیں اور اجتماعی رو ان کی مزاحمت کے باوجود انہیں دھکیل کر میلوں پیچھے ہٹا لے جاتی ہے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اب کوئی نظری حقیقت نہیں رہی جسے ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہو بلکہ واقعات نے اسے ایک بدیحی حقیقت بنا دیا ہے جس سے کوئی صاحب دیدہ بینا انکار نہیں کر سکتا آپ خود ہی دیکھ لیں کہ پچھلے سو برس کے اندر آپ کے اپنے ملک میں کس طرح خیالات و نظریات بدلے ہیں مذاق اور مزاج بدلے ہیں سوچ کے انداز اور دیکھنے کے زاویے بدلے ہیں تہذیب و اخلاق کے معیار اور قدر و قیمت کے پیمانے بدلے ہیں اور کون سی چیز رہ گئی ہے جو بدل نہ گئی ہو یہ سارا تغیر جو دیکھتے دیکھتے آپ کسی سرزمین میں ہوا اس کی اصل وجہ آخر کیا ہے کیا آپ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ پہ زمانۂ کار تھی اور رہنمائی و فرما روائی کی باغوں پر جن کا قبضہ تھا انہوں نے پورے ملک کے اخلاق ازہان، نفسیات معاملات اور نظام تمدن کو اس سانچے میں ڈال کر رکھ دیا جو ان کی اپنی پسند کے مطابق تھا پھر جن طاقتوں نے اس تغیر کی مزاحمت کی ذرا ناپ کر دیکھی کہ انہیں کامیابی کتنی ہوئی اور ناکامی کتنی کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ کل جو مزاحمت کی تحریک کے پیشوا تھے آج ان کی اولاد وقت کی رو میں وہی چلی جا رہی ہے اور ان کے گھروں تک میں بھی وہی کچھ پہنچ گیا ہے جو گھروں سے باہر پھیل چکا ہے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مقدس ترین مذہبی پیشواؤں تک کی نسل سے وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جنہیں خدا کے وجود اور وہی و رسالت کے امکان میں بھی شک ہے اس مشاہدے اور تجربے کے بعد بھی کیا کسی کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تعمل ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل میں اصل فیصلہ کن مسئلہ کار کا مسئلہ ہے اور یہ اہمیت اس مسئلے نے کچھ آج ہی اختیار نہیں کی بلکہ ہمیشہ سے اس کی یہی اہمیت رہی ہے على دین ملوکہم بہت پرانا مقولہ ہے اور اسی بنا پر حدیث میں قوموں کے بناؤ اور بگاڑ کا ذمہ دار ان کے علماء اور عمرہ کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ لیڈرشپ اور زمام کار انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے امامت صالحہ کا دین کا حقیقی مقصود ہے اس تشریح کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دین میں اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دین اول تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بالکل لیا بندہ حق بن کر رہے اور ان کی گردن میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا حلقہ نہ ہو پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی کا قانون لوگوں کی زندگی کا قانون بن کر رہے پھر اس کا مطالبہ یہ ہے کے زمین سے فساد مٹے ان منقرات کے استحصال کیا جائے جو اہل زمین پر اللہ کے غزب کے موجب ہوتے ہیں اور ان خیرات و حسنات کو فروغ دیا جائے جو اللہ کو پسند ہے ان تمام مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ نو انسانی کی رہنمائی و قیادت اور معاملات انسانی کی سربراہ کاری کفر کفر ضلال کے ہاتھوں میں ہو اور دین حق کے پیرو محض ان کے ماتحت ہو کر ان کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یاد خدا کرتے رہیں یہ مقاصد تو لازمی طور پر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اہل خیر و صلاح جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں اجتماعی قوت پیدا کریں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ایک ایسا نظام حق قائم کرنے کی سائی کریں جس میں امامت و رہنمائی اور قیادت و فرماروائی کا منصب مومنین صالحین کے ہاتھ میں ہو ان چیزوں کے بغیر وہ مدعا حاصل نہیں ہو سکتا جو دین کا اصل مدعا ہے اس لیے دین میں امامت صالحہ کی قیام اور نظام حق کی اقامت کو مقصدی حیثیت حاصل ہے اور اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکے غور کیجئے آخر قرآن و حدیث میں التزام جماعت اور تعات میں اتنا زور کیوں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے خروج اختیار کر لے تو اس سے قطال واجب ہے خواہ و کلم توحید کا قائل اور نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو کیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ امامت صالحہ اور نظام حق کا قیام و بقا دین کا حقیقی مقصود ہے اور اس مقصد کا حصول اجتماعی طاقت پر موقوف ہے لہٰذا وہ شخص اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اتنے بڑے جرم کا ارتقاب کرتا ہے کہ جس کی تلافی نہ نماز سے ہو سکتی ہے نہ اقرار توحید سے پھر دیکھیے کہ آخر اس دین میں جہاد کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ اس سے جی چھڑانے اور منہ موڑنے والوں پر قرآن مجید نفاق کا حکم لگا دیتا ہے جہاد نظام حق کی سی کا ہی تو دوسرا نام ہے اور قرآن اسی جہاد کو وہ کسوٹی قرار دیتا ہے جس پر آدمی کا ایمان پرکھا جاتا ہے ب الفاظ دیگر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ نہ تو نظام باطل کے تسلط پر راضی ہو سکتا ہے اور نہ نظام حق کے قیام کی جد وجہد میں جان و مال سے دریک کر سکتا ہے اس معاملے میں جو شخص کمزوری دکھائے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے پھر بھلا کوئی دوسرا عمل اسے کیا نفع پہنچا سکتا ہے اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان کروں مگر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے بالکل کافی ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے امامت صالحہ کا قیام مرکزی اور مقصدی حیثیت رکھتا ہے جو شخص اس دین پر ایمان لایا ہو اس کا کام صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا کہ اپنی زندگی کو حتی الامکان اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے بلکہ عین اس کے ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی تمام سائی و جوہد کو اس مقصد پر مرکوز کر دے کہ زمامِ کار کفار و الساک کے ہاتھ سے نکل کر صالحین کے ہاتھ میں آئے اور وہ نظام حق قائم ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو درست کرے اور درست رکھے پھر چونکہ یہ مقصد اعلیٰ اجتماعی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے ایک ایسی جماعت صالحہ کا وجود ضروری ہے جو خود اصول حق کی پابند ہو اور نظام حق کو قائم کرنے باقی رکھنے اور ٹھیک ٹھیک چلانے کے سوا دنیا میں کوئی دوسری غرض پیش نظر نہ رکھے روئے زمین پر اگر صرف ایک ہی آدمی مومن ہو تب بھی اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا پا کر اور ذرائع مفقود دیکھ کر نظام باطل کے تسلط پر راضی ہو جائے یا آہون البلی کے شری ہیلے تراش کر کے غلبہ کفر و فصق کے ماتحت کچھ آدھی پونی مذہبی زندگی کا سودا چکانا شروع کر دے بلکہ اس کے لیے سیدھا اور صاف راستہ یہی ہے کہ بندگان خدا کو اس طریقے زندگی کی طرف بلائے جو خدا کو پسند ہے پھر اگر کوئی اس کی بات سن کر نہ دے تو اس کا ساری عمر سرات مستقیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتے رہنا اور پکارتے پکارتے مر جانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ سدائیں بلند کرنے لگے جو ضلالت میں بھٹکی ہوئی دنیا کو مرغوب ہے اور ان راہوں پر چل پڑے جن پر کفار کی امامت میں دنیا چل رہی ہے اور اگر کچھ اللہ کے بندے اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ایک جتھا بنائے اور یہ جتھا اپنی تمام اجتماعی قوت اس مقصد عظیم کے لیے جد وجہد کرنے میں صرف کر دے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرات مجھے خدا نے دین کا جو تھوڑا بہت علم دیا ہے اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو کچھ بصیرت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے میں دین کا تقاضا یہی کچھ سمجھا ہوں یہی میرے نزدیک کتاب الٰہی کا مطالبہ ہے یہی انبیاء کی سنت ہے اور میں اپنی اس رائے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی خدا کی کتاب اور رسول کی سنت ہی مجھ پر یہ ثابت نہ کر دے کہ دین کا یہ تقاضا نہیں ہے امامت کے باب میں خدا کی سنت اپنی صحیح کے اس مقصد و منتحہ کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں اس سنت اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے ماتحت ہم اپنے اس مقصود کو پا سکتے ہیں یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پر بنایا ہے اور اس کی ہر چیز ایک لگے بنے ضابطے پر چل رہی ہے یہاں کوئی صحیح محض پاکیزہ خواہشات اور اچھی نیتوں کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ محض نفوس قدسیہ کی برکتیں ہی اس کو برابر کر سکتی ہیں بلکہ اس کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے جو ایسی مسائل کی برابری کے لیے قانون الہی میں مقرر ہے اگر آپ زراعت کریں تو خواہ آپ کتنے ہی بزرگ صفت انسان ہو اور تسبیح و تحلیل میں کتنا ہی مبالغہ کرتے ہوں بہرحال آپ کا پھینکا ہوا کوئی بیج بھی برگو و بار نہیں لا سکتا جب تک آپ اپنی صحیح کاشتکاری میں اس قانون کی پوری پوری پابندی ملحوظ نہ رکھیں جو اللہ نے کھیتوں کی برابری کے لیے مقرر کر دیا ہے اسی طرح نظام امامت کا وہ انقلاب بھی جو آپ کے پیش نظر ہے کبھی محض دعاؤں اور پاک تمناؤں سے رونما نہ ہو سکے گا بلکہ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ آپ اس قانون کو سمجھیں اور اس کی ساری شرطیں پوری کریں جس کے تحت دنیا میں امامت قائم ہوتی ہے کسی کو ملتی ہے اور کسی سے چھنتی ہے اگرچہ اس سے پہلے بھی میں اس مضمون کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اشار تن بیان کرتا رہتا ہوں لیکن آج میں اسے مزید تفصیل و تشریح کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جسے پوری طرح سمجھے بغیر ہمارے سامنے اپنی راہ عمل واضح نہیں ہو سکتی انسان کی ہستی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو مختلف حیثیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور باہم ملی جلی بھی اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اپنا ایک طبیع و حیوانی وجود رکھتا ہے جس پر وہی قوانین جاری ہوتے ہیں جو تمام طبیعت و حیوانات پر فرما روائی کر رہے ہیں اس وجود کی کارکردگی منحصر ہے ان آلات و وسائل پر ان مادی ذرائع پر ان طبی حالات پر جن پر دوسری تمام طبعی اور حیوانی موجودات کی کارکردگی کا انحصار ہے یہ وجود جو کچھ کر سکتا ہے قوانین طبعی کے تحت آلات و وسائل کے ذریعے سے اور طبعی حالات کے اندر ہی رہتے ہوئے کر سکتا ہے اور اس کے کام پر عالمِ اسباب کے تمام قوتیں مخالف یا موافق اثر ڈالتی ہیں دوسری حیثیت جو انسان کے اندر نمایاں نظر آتی ہے وہ اس کے انسان ہونے یا بالفاظ با دیگر ایک اخلاقی وجود ہونے کی حیثیت ہے یہ اخلاقی وجود طبعیات کا تابع نہیں ہے بلکہ ان پر ایک طرح سے حکومت کرتا ہے یہ خود انسان کی طبعی اور حیوانی وجود کو بھی آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خارجی دنیا کے اسباب کو بھی اپنا تابع بنانے اور ان سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے اس کی کارکن قوتیں وہ اخلاقی اوصاف ہیں جو اللہ تعالی نے انسان میں ودیت فرمائے ہیں اور اس پر فرما روائی بھی طبعی قوانین کی نہیں بلکہ اخلاقی قوانین کے ہیں انسانی عروج و زوال کا مدار اخلاق پر ہے یہ دونوں حیثیتیں انسان کے اندر ملی جلی کام کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر اس کی کامیابی و ناکامی اور اس کے عروج و زوال کا مدار مادی اور اخلاقی دونوں قسم کی قوتوں پر ہے وہ بے نیاز تو نا قوتوں سے ہو سکتا ہے اور ناخلاقی قوت سے اسے عروج ہوتا ہے تو دونوں کے بل پر ہوتا ہے اور وہ گرتا ہے تو اسی وقت گرتا ہے جب یہ دونوں طاقتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں یا ان میں سے وہ دوسروں کی بنسبت کمزور ہو جاتا ہے لیکن اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی میں اصل فیصلہ کن اہمیت اخلاقی طاقت کی ہے نہ کہ مادی طاقت کی اس میں شک نہیں کہ مادی وسائل کا حصول تبعی ذرائع کا استعمال اور اسباب خارجی کی موافقت بھی کامیابی کے لیے شرط لازم ہے اور جب تک انسان اس عالم تبعی میں رہتا ہے یہ شرط کسی طرح ثاقب نہیں ہو سکتی مگر وہ اصل چیز جو انسان کو گراتی اور اٹھاتی ہے اور جسے اس کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑھ کر دخل حاصل ہے وہ اخلاقی طاقت ہی ہے ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کی وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں وہ اس کی جسمانیت یا حیوانیت نہیں بلکہ اس کی اخلاقیت ہے آدمی دوسری موجودات سے جس خصوصیت کی بنیاد پر ممیز ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ گھیرتا ہے یا سانس لیتا ہے یا نسل کشی کرتا ہے بلکہ اس کی وہ امتیازی خصوصیت جو اسے ایک مستقل نع ہی نہیں خلیفۃ اللہ فل عرض بناتی ہے وہ اس کا اخلاقی اختیار اور اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونا ہے پس جب اصل جوہر انسانیت اخلاق ہی ہے تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اخلاقیات ہی انسانی زندگی کے بناؤ اور بگاڑ میں فیصلہ کن مقام حاصل ہے اور اخلاقی قوانین ہی انسان کے عروج زوال پر کارفرما ہے اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد جب ہم اخلاقیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اصولی طور پر ہمیں دو بڑے شعبوں میں منقسم نظر آتے ہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات دوسرے اسلامی اخلاقیات بنیادی انسانی اخلاقیات بنیادی انسانی اخلاقیات, بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس ہے ان میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو دنیا میں انسان کی کامیابی کے لیے بہرحال شرطِ لازم ہیں خواہ و صحیح مقصد کے لیے کام کر رہا ہو یا غلط مقصد کے لیے ان اخلاقیات میں سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی خدا کو اور وہی اور آخرت کو مانتا ہے یا نہیں تہارت نفس اور نیت خیر اور عمل سالے سے آراستہ ہے یا نہیں اچھے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے یا برے مقصد کے لیے قطع نظر اس کے کہ کسی میں ایمان ہو یا نہ ہو اس کی زندگی پاک ہو یا ناپاک اس کی صحیح کا مقصد اچھا ہو یا برا جو شخص اور جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہوگا وہ دنیا میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا اور ان لوگوں سے بازی لے جائے گا جو ان اوصاف کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں ناقص ہوں گے مومن ہو یا کافر نیک ہو یا بد مسلے ہو یا مفسد غرض جو بھی ہو وہ اگر کارگر انسان ہو سکتا ہے تو صرف اس صورت میں کہ جب اس کے اندر ارادے کی طاقت اور فیصلے کی قوت ہو عزم اور حوصلہ صبر و ثبات اور استقلال ہو تحمل اور برداشت ہو ہمت اور شجاعت ہو مستعدی اور جفاکشی کشی ہو اپنے مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا بل ہو حضم احتیاط اور معاملہ فہمی و تدبر ہو حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور مناسب تدبیر کرنے کی قابلیت ہو اپنے جذبات و خواہشات اور حیجانات پر قابو ہو اور دوسرے انسانوں کو موہنے اور ان کے دل میں جگہ پیدا کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاحیت ہو پھر ناگزیر ہے کہ اس کے اندر وہ شریفانہ خسائل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں جو فی الحقیقت جوہر آدمیت ہیں اور جن کی بدولت آدمی کا وقار و اعتبار دنیا میں قائم ہوتا ہے مثلا خودداری فیازی رحم ہمدردی انصاف وسعت قلب و نظر سچائی امانت راست بازی پاس اہم معقولیت اعتدال شائستگی تہارت و نظافت اور ذہن و نفس کا انتباط یہ اوساف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں ہوں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس وہ سرمایہ انسانیت موجود ہے جس سے ایک طاقتور اجتماعیت وجود میں آ سکتی ہے لیکن یہ سرمایہ مجتمع ہو کر بالفعل ایک مضبوط و مستحکم اور کارگر اجتماعی طاقت نہیں بن سکتا جب تک کچھ دوسرے اخلاقی اور صاف بھی اس کی مدد پر نہ آئے مثلا تمام یا بیشتر افراد کسی اجتماعی نصب العین پر متفق ہوں اور اس نسب العین کو اپنی انفرادی اخراج بلکہ اپنی جان مال اور اولاد سے بھی زیادہ عزیز تر رکھیں ان کے اندر آپس کی محبت اور ہمدردی ہو انہیں مل کر کام کرنا آتا ہو وہ اپنی خودی اور نفسانیت کو کم از کم اس حد تک قربان کر سکیں جو منظم سائی کے لیے ناگزیر ہے وہ صحیح و غلط رہنما میں تمیز کر سکتے ہوں اور موضوع آدمیوں ہی کو اپنا رہنما بنائیں ان کے رہنماؤں میں خلوص اور حسن تدبیر اور رہنمائی کی دوسری ضروری صفات موجود ہوں اور خود قوم یا جماعت بھی اپنے رہنماؤں کی اطاد کرنا جانتی ہو ان پر اعتماد رکھتی ہو اور اپنے تمام ذہنی جسمانی اور مادی ذرائع ان کے تصرف میں دے دینے پر تیار ہو نیز پوری قوم کے اندر ایسی زندہ اور حساس رائے عام پائی جاتی ہو جو کسی ایسی چیز کو اپنے اندر پنپنے نہ دے جو اجتماعی فلاح کے نقصان دے ہو یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کو میں بنیادی اخلاقیات کے لب سے تعبیر کرتا ہوں کیونکہ فی الواقع یہی اخلاقی اوصاف انسان کی اخلاقی طاقت کا اصل منبع ہے اور انسان کسی مقصد کے لئے بھی دنیا میں کامیاب صحیح نہیں کر سکتا جب تک ان اوصاف کا زور اس کے اندر موجود نہ ہو ان اخلاقیات کی مثال ایسی ہے جیسے فولاد کہ وہ اپنی ذات میں مضبوطی و استحکام رکھتا ہے اور اگر کوئی کارگر ہتھیار بن سکتا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ غلط مقصد کے لیے استعمال ہو یا صحیح مقصد کے لیے آپ کے پیش نظر صحیح مقصد ہو تب بھی آپ کے لیے مفید ہتھیار وہی ہو سکتا ہے جو فولاد سے بنا ہوا ہو نہ کہ سڑی گلی پھس پھسی لکڑی سے جو ایک ذرا سے بوجھ اور معمولی سی چوٹ کی بھی تابنا لا سکتی ہو یہی وہ بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ خیاار و کمفل جاہلی خیار الاسلام اسلام کہ تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں یعنی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اپنے اندر جوہرے قابل رکھتے تھے وہی زمانہ اسلام میں مردان کار ثابت ہوئے فرق صرف یہ ہے کہ ان کی قابلیتیں پہلے غلط راہوں پر صرف ہو رہی تھیں اور اسلام نے آ کر انہیں صحیح راہ پر لگا دیا مگر بہرحال ناکارا انسان نہ جاہلیت کے کسی کام کے تھے اور نہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور جس کے اثرات تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد دریائے سندھ سے لے کر اٹلانٹک کے ساحل تک دنیا کے ایک بڑے حصے نے محسوس کر لیے اس کی وجہ یہی تو تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا تھا جس کے اندر کریکٹر کی زبردست طاقت موجود تھی اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے کم ہمت ضعیف الرادہ اور ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے اسلامی اخلاقیات اب اخلاقیات کے دوسرے شعبے کو لیجئے جسے میں اسلامی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی تصفیح اور تکمیل ہے اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و محور مہیا کر دیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر وہ سراپہ خیر بن جاتے ہیں اپنی ابتدائی صورت میں تو یہ اخلاقیات مجرت قوت ہیں جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی جس طرح تلوار کا حال یہ ہے کہ وہ بس ایک کاٹ ہے جو ڈاکو کے ہاتھ میں جا کر اعلی ظلم بھی بن سکتی ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں جا کر وسیلہ خیر بھی اسی طرح ان اخلاقیات کا بھی کسی شخص یا گروہ میں ہونا بجائے خود خیر نہیں ہے بلکہ اس کا خیر ہونا موقوف ہے اس امر پر کہ یہ قوت صحیح راہ میں صرف ہو اور اس کو صحیح راہ پر لگانے کی خدمت اسلام انجام دیتا ہے اسلام کی دعوت توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی تمام کوششوں اور محنتوں کا اور اس کی دوڑ دھوپ کا مقصد وحید اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو و علی کا نس و اور اس کا پورا دائرہ فکر و عمل ان حد سے محدود ہو جائے جو اللہ نے اس کے لیے مقر کر دی ہیں نا ابود و ل و نَج اسی اساسی اصلاح کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی اخلاقیات جن کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے صحیح راہ پر لگ جاتے ہیں اور وہ قوت جو ان اخلاقیات کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے بجائے اس کے کہ نفس یا خاندان یا قوم یا ملک کی سربلندی پر ہر ممکن طریقے سے صرف ہو خالص حق کی سربلندی پر صرف جائز طریقوں سے ہی صرف ہونے لگتی ہے یہی چیز اس کو ایک مجرد قوت کے مرتبے سے اٹھا کر ایجابن ایک بھلائی اور دنیا کے لیے ایک رحمت بنا دیتی ہے دوسرا کام جو اخلاق کے باب میں اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو بھی مستحکم کرتا ہے اور پھر ان کے اطلاق کو انتہائی حدود تک وسیع بھی کر دیتا ہے مثال کے طور پر صبر کو لیجئے بڑے سے بڑے صابر آدمی میں بھی جو صبر دنیاوی اغراض کے لیے ہو اس کی برداشت اور اس کے ثبات و قرار کی بس ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھبرا اٹھتا ہے لیکن جس صبر کو توحید کی جڑ سے غذا ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو وہ تحمل و برداشت اور پامردی کا ایک اتھا خزانہ ہوتا ہے جسے دنیا کی تمام ممکن مشکلات بھی مل کر لوٹ نہیں سکتی پھر غیر مسلم کا صبر نہایت محدود نوعیت کا ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو گولوں اور گولیوں کے گوچھاڑ میں نہایت استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا اور ابھی جو جذبات شہوانی کی تسکین کا کوئی موقع سامنے آیا تو نفس امارہ ام کی ایک معمولی تحریک کے مقابلے میں بھی نہ ٹھہر سکا لیکن اسلام صبر کو انسان کی پوری زندگی میں پھیلا دیتا ہے اور اسے صرف چند مخصوص قسم کے خطرات مسائب اور مشکلات ہی کے مقابلے میں نہیں بلکہ ہر اس لالچ ہر اس خوف اور ہر اس اندیشے اور ہر اس خواہش کے مقابلے میں ٹھہراؤ کی ایک زبردست طاقت بنا دیتا ہے جو آدمی کو راہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے در حقیقت اسلام مومن کی پوری زندگی کو ایک سابرانہ زندگی بناتا ہے جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عمر بھر صحیح طرز عمل پر قائم رہو خواہ اس میں کتنے ہی خطرات و نقصانات اور مشکلات ہوں اور اس دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی مفید نتیجہ نکلتا نظر نہ آئے اور کبھی فکر و عمل کی برائی اختیار نہ کرو خواہ فائدوں اور امیدوں کا کیسا ہی خوش سبز باغ تمہارے سامنے لہلہا رہا ہو یہ آخرت کے قطعی نتائج کی توقع پر دنیا کی ساری زندگی میں بدی سے رکنا اور خیر کی راہ پر جم کر چلنا اسلامی صبر ہے اور اس کا ظہور لازماً ان شکلوں میں بھی ہوتا ہے جو بہت محدود پیمانے پر کفار کی زندگی میں نظر آتی ہے اسی مثال پر دوسرے تمام بنیادی اخلاقیات کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں کفر کی زندگی میں صحیح فکری بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف اور محدود ہوتے ہیں اور اسلام ان سب کو ایک صحیح بنیاد دے کر محکم بھی کرتا ہے اور وسیع بھی کر دیتا ہے اسلام کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کی ابتدائی منزل پر اخلاق فاضلہ کی ایک نہایت شاندار بالائی منزل تعمیر کرتا ہے جس کی بدولت انسان اپنے شرف کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے وہ اس کے نفس کو خود غرضی سے نفسانیت سے ظلم سے بے حیائی اور خلات و بے قیدی سے پاک کر دیتا ہے اور اس میں خدا پرستی پر ہزگاری اور حق پرستی پیدا کرتا ہے اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریوں کا شعور و احساس ابھارتا ہے اس کو ضبط نفس کا خوگر بناتا ہے اسے تمام مخلوقات کے لیے کریم فیاض رحیم ہمدرد امین بےغرض خیرخواہ بے لوس منصف اور ہر حال میں صادق و راست باز بنا دیتا ہے اور اس میں ایک ایسی بلند پایا سیرت پرورش کرتا ہے جس سے ہمیشہ صرف بھلائی کی توقع ہو اور برائی کا کوئی اندیشہ نہ ہو پھر اسلام آدمی کو محض نیک ہی بنانے پر اتفاق نہیں کرتا بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ سے مفتاح للخیر مغلاق للشر بھلائی کا دروازہ کھولنے والا اور برائی کا دروازہ بند کرنے والا بناتا ہے یعنی وہ ایجاباً یہ مشن اس کے سپرد کرتا ہے کہ دنیا میں بھلائی پھیلائے اور برائی کو روکے اس سیرت و اخلاق میں فطرتاً وہ حسن ہے وہ کشش ہے وہ بلا کی قوت تسخیر ہے کہ اگر کوئی منظم جماعت اس سیرت کی حامل ہو اور عملاً اس مشن کے لیے بھی کام کرے جو اسلام نے اس کے سپرد کیا ہے تو اس کی جہانگیری کا مقابلہ کرنا دنیا کی کسی قوت کے بس کا کام نہیں سنت اللہ در باب امامت کا خلاصہ اب میں چند الفاظ میں اس سنت اللہ کو بیان کیے دیتا ہوں جو امامت کے باب میں ابتدائی آفرینر سے جاری ہے اور جب تک نو انسانی اپنی موجودہ فطرت پر زندہ ہے اس وقت تک برابر جاری رہے گی اور وہ یہ ہے اگر دنیا میں کوئی منظم انسانی گروہ ایسا موجود نہ ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں سے آراستہ ہو اور پھر مادی اسباب و وسائل بھی استعمال کرے جو دنیا کی امامت و قیادت لازماً کسی ایسے گروہ کے قبضے میں دے دی جاتی ہے جو اسلامی اخلاقیات سے چاہے بالکل ہی آ ہو لیکن بنیادی انسانی اخلاقیات اور مادی اسباب و وسائل کے اعتبار سے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ بڑا ہوا ہو کیونکہ اللہ تعالی بہرحال اپنی دنیا کے انتظام چاہتا ہے اور یہ انتظام اسی گروہ کے سپرد کیا جاتا ہے جو موجودہ گروہوں میں اہل تر لیکن اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں میں باقی ماندہ انسانی دنیا پر فضیلت رکھتا ہو اور وہ مادی اسباب و وسائل کے استعمال میں بھی کوتاہی نہ کرے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہے اللہ کی اس سنت کے خلاف ہے جو انسانوں کے معاملے میں اس نے مقرر کر رکھی ہے ان وعدوں کے خلاف ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مومنین صالحین سے کیے ہیں اور اللہ ہر فساد پسند نہیں کرتا کہ اس کی دنیا میں ایک صالح گروہ انتظام عالم کو ٹھیک ٹھیک اس کی رضا کے مطابق درست رکھنے والا موجود ہو اور پھر بھی وہ مسجدوں کی ہاتھ میں ہی اس انتظام کی باگ ٹور رہنے دے مگر یہ خیال رہے کہ اس نتیجے کا ظہور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک جماعت صالحہ ان اوصاف کی موجود ہو کسی ایک سال فرد یا متفرق طور پر بہت سارے صالح افراد کے موجود ہونے سے استخلاف الارض کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا خواب و افراد اپنی جگہ کیسے ہی زبردست اولیاء اللہ بلکہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اللہ نے استخلاف کے متعلق جتنے وعدے بھی کیے ہیں منتشر و متفرق افراد سے نہیں بلکہ ایک جماعت سے کیے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو عملاً خیر امت اور امت وسط ثابت کر دے نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایسے ایک گروہ کے محض وجود میں آ جانے سے ہی نظام امامت میں تغیر واقع نہیں ہو جائے گا کہ ادھر وہ بنے اور ادھر اچانک آسمان سے کچھ فرشتے اتریں اور فساک و فجار کو اقتدار کی گدی سے ہٹا کر انہیں مسند رشین کر دیں بلکہ اس جماعت کو کفر و فسق کی طاقتوں سے زندگی کے ہر میدان میں ہر ہر قدم پر کشمکش اور مجاہدہ کرنا ہوگا اور اقامت حق کی راہ میں ہر قسم کی قربانیاں دے کر اپنی محبت حق اور اپنی اہلیت کا ثبوت دینا پڑے گا یہ ایسی شرط ہے جس سے انبیاء تک مستثنا نہ رکھے گئے کجا کہ آج کوئی اس سے مستثنا ہونے کی توقع کرے بنیادی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق مادی طاقت اور اخلاقی طاقت کے تناسب کے باب میں قرآن اور تاریخ کے غیر مطالعہ سے جو سنت اللہ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاقی طاقت کا سارا انحصار صرف بنیادی انسانی اخلاقیات پر ہو وہاں مادی وسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں حتیٰ کہ اس عمر کا بھی امکان ہے کہ اگر ایک گروہ کے پاس مادی وسائل کی طاقت بہت زیادہ ہو تو وہ تھوڑی اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چھا جاتا ہے اور دوسرے گروہ اخلاقی طاقت میں فائقتر ہونے کے باوجود محض وسائل کی کمی کے باعث دبے رہتے ہیں لیکن جہاں اخلاقی طاقت میں اسلامی اور بنیادی دونوں قسم کے اخلاقیات کو زور شامل ہو وہاں مادی وسائل کی انتہائی کمی کے باوجود اخلاق کو آخر کار ان تمام طاقتوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہتا ہے جو مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی سر و سامان کے بل بوتے پر اٹھی ہوں اس نسبت کو یوں سمجھیے کہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر سو درجے مادی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلامی اور بنیادی اخلاقیات کی مجموعی قوت کے ساتھ صرف پچیس درجے مادی طاقت کافی ہو جاتی ہے باقی پچہتر فیصدی قوت کی کمی کو محض اسلامی اخلاق کا زور پورا کر دیتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ اسلامی اخلاق اگر اس پیمانے کا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا تو صرف دس فیصدی مادی طاقت سے بھی کام چل سکتا ہے یہی حقیقت ہے جس کی طرف آیت ان یکم من عشرون صابرون یغلبو میں میں اشارہ کیا گیا ہے یہ آخری بات جو میں نے عرض کی ہے اسے محض خوش عقیدگی پر محمول نہ کیجیے اور نہ یہ گمان کیجیے کہ میں کسی معجزے اور کرامت کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں نہیں یہ ایک بالکل فطری حقیقت ہے جو اسی عالم اسباب میں قانون علت و معلول کے تحت پیش آتی ہے اور ہر وقت رونما ہو سکتی ہے اگر اس کی علت موجود ہو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے چند الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں کہ اسلامی اخلاقیات سے جن میں بنیادی اخلاقیات خود بخود شامل ہیں مادی اسباب کی پچہتر فیصدی بلکہ نوے فیصدی کمی کس طرح پوری ہو جاتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا خود اپنے زمانے ہی کی بین الاقوامی صورتحال پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھ لیجئے ابھی آپ کے سامنے وہ فساد عظیم جو آج سے ساڑھے پانچ سال پہلے شروع ہوا تھا جرمنی کی شکست پر ختم ہوا اور جاپان کی شکست بھی قریب نظر آ رہی ہے جہاں تک بنیادی اخلاقیات کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے اس فساد کے دونوں فریق تقریبا مساوی ہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے جرمنی اور جاپان نے اپنے حریفوں کے مقابلے میں زیادہ زبردست اخلاقی طاقت کا ثبوت دیا ہے جہاں تک علوم طبعی اور اس کے عملی استعمال کا تعلق ہے اس میں بھی دونوں فریق برابر ہیں بلکہ اس معاملے میں کم از کم جرمنی کی فوقیت تو کسی سے مخفی نہیں ہے مگر صرف ایک چیز ہے جس میں ایک فریق دوسرے فریق سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور وہ ہے مادی اسباب کی موافقت اس کے پاس آدمی اپنے دونوں حریفوں جرمنی اور جاپان سے کئی گنا زیادہ ہیں اس کو مادی وسائل ان کی بنسبت نسبت بدر جہاں زیادہ حاصل ہیں ان کی جغرافی پوزیشن ان سے بہتر ہے اور اس کو تاریخی اسباب نے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر حالات فراہم کر دیئے ہیں اسی وجہ سے اسے فتح نصیب ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج کسی ایسی قوم کے لیے بھی جس کی تعداد کم ہو اور جس کی دسترس میں مادی وسائل کم ہوں اس امر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ کثیر التعداد کثیر الوسائل قوموں کے مقابلے میں سر اٹھا سکے خواہ وہ بنیادی اخلاقیات میں اور طبعی علوم کے استعمال میں ان سے کچھ بڑھ کر ہی کیوں نہ جائے اس لیے کہ بنیادی اخلاقیات اور طبعی علوم کے بل پر اٹھنے والی قوم کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو وہ خود اپنی قومیت کی پرستار ہوگی اور دنیا کو اپنے لیے مسخر کرنا چاہے گی یا پھر وہ کچھ عالمگیر اصولوں کی حامی بن کر اٹھے گی اور دوسری قوموں کو ان کی طرف دعوت دے گی پہلی صورت میں تو اس کے لیے کامیابی کی کوئی شکل بجس اس کے نہیں ہے کہ وہ مادی طاقت اور وسائل میں دوسروں سے فائقتر ہو کیونکہ وہ تمام قوتیں جن پر اس کے سے اقتدار کی زد پڑ رہی ہوگی انتہائی غصہ اور نفرت کے ساتھ اس کی مزاحمت کریں گی اور اس کا راستہ روکنے میں اپنی حد تک کوئی کثر نہ اٹھا رکھیں گی رہی دوسری صورت تو اس میں بلا شبہ اس کا امکان تو ضرور ہے کہ قوموں کے دل و دماغ خود بخود اس کی اصولی دعوت سے مسخر ہوتے چلے جائیں اور اسے مزاحمتوں کو راستے سے ہٹانے میں بہت تھوڑی سی قوت استعمال کرنی پڑے لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ دل صرف چند خوش آئین اصولوں ہی سے مسخر نہیں ہو جایا کرتے بلکہ انہیں مسخر کرنے کے لیے وہ حقیقی خیرخواہی نیک نیتی راست بازی بے غرضی فراخ دلی فیاضی ہمدردی اور شرافت و عدالت درکار ہے جو جنگ اور سلوک فتح اور شکست دوستی اور دشمنی تمام حالات کی کڑی آزمائشوں میں کھری اور بے ثابت ہو اور یہ چیز اخلاق فاضلہ کی اس بلند منزل سے تعلق رکھتی ہے جس کا مقام بنیادی اخلاقیات سے بہت پرتر ہے یہی وجہ ہے کہ مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی طاقت کے بل پر اٹھنے والے خاک کھلے قوم پرست ہوں یا پوشیدہ قوم پرستی کے ساتھ کچھ عالمگیر اصولوں کی دعوت و حمایت کے ڈھونگ رچائیں آخر کار ان کی ساری جد و جہد اور کشمکش خالص شخصی یا طبقاتی یا قومی خود پر ہی آٹھے ہے جیسا کہ آج آپ امریکہ برطانیہ اور روس کی سیاست خارجیہ میں نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں ایسی کشمکش میں یہ ایک بالکل فطری امر ہے کہ ہر قوم دوسری قوم کے مقابلے میں ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑی ہو جائے اور اپنی پوری اخلاقی و مادی طاقت اس کی مزاحمت میں صرف کر دے اور اپنے حدود میں اس کو ہرگز راہ دینے کے لیے تیار نہ ہو جب تک کہ مخالف کی برتر مادی قوت اس کو پیس کر نہ رکھ دے اچھا آپ ذرا تصور کیجئے کسی ماحول میں ایک ایسا گروہ خواہ و ایک ہی قوم میں سے اٹھا ہو مگر قوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک جماعت کی حیثیت سے اٹھا ہو پایا جاتا ہو جو شخصی طبقاتی اور قومی خود سے بالکل پاک ہے اور اس کی صحیح و جوہد کی کوئی غرض اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ نوئے انسانی کی فلاح چند اصولوں کی پیروی میں دیکھتا ہے اور انسانی زندگی کا نظام ان پر قائم کرنا چاہتا ہے ان اصولوں پر جو سوسائٹی وہ بناتا ہے اس میں قومی و وطنی اور طبقاتی و نسلی امتیازات بالکل مفقود ہیں تمام انسان اس میں یکساں حقوق اور مساوی حیثیت سے شامل ہو سکتے ہیں اس میں رہنمائی قیادت کا منصب ہر اس شخص یا مجموعہ اشخاص کو حاصل ہوتا ہے کچھ ان اصولوں کی پیروی میں سب پر فوقیت لے جائے قطع نظر اس سے کہ اس کی نسلی و وطنی قومیت کچھ ہی ہو حتیٰ کہ اس میں اس امر کا بھی امکان ہے کہ اگر مفتوح ایمان لا کر اپنے آپ کو صالح ثابت کرتے تو فاتح اپنی سرفروشیوں اور جان فشانیوں کے سارے ثمرات اس کے قدموں میں لا کر رکھ دے اور اس کو امام مان کر خود مختدی بننا قبول کر لے یہ گروہ جب اپنی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے اصولوں کو چلنے دینا نہیں چاہتے اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور اسی طرح فریقین میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے مگر اس کشمکش میں جتنی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے یہ گروہ اپنے مخالفوں کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ افضل و اشرف اخلاق کا ثبوت دیتا چلا جاتا ہے وہ اپنے ہی طرز عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی وہ خلق اللہ کی بھلائی کے سوا کوئی دوسری غرض پیش نظر نہیں رکھتا اس کی دشمنی اپنے مخالفوں کی ذات یا قومیت سے نہیں بلکہ صرف ان کی ضلالت و گمراہی سے ہے جسے وہ چھوڑ دے تو اپنے خون کے پیاسے دشمن کو بھی سینے سے لگا سکتا ہے اسے لالچ ان کے مال و دولت یا ان کی تجارت و صنعت کا نہیں بلکہ خود انہیں کی اخلاقی و روحانی فلاح کا ہے جو حاصل ہو جائے تو ان کی دولت انہیں مبارک کر دے وہ سخت سے سخت آزمائش کے موقع پر بھی جھوٹ دغا اور مکر و فریب سے کام نہیں لیتا ٹیڑی چالوں کا جواب بھی سیدھی تدبیروں سے دیتا ہے انتقام کے جوش میں بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوتا جنگ کے سخت لمحوں میں بھی اپنے اصولوں کی پیروی نہیں چھوڑتا جن کی دعوت دینے کے لیے وہ اٹھا ہے سچائی وفائے عہد اور حسن معاملت پر ہر حال میں قائم رہتا ہے لاگ انصاف کرتا ہے اور امانت و دیانت کے اس معیار پر پورا اترتا ہے جسے ابتدا اس نے دنیا کے سامنے معیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا مخالفین کی زانی شرابی جواری اور سنگ دل و بے رحم فوجوں سے جب اس گروہ کے خدا تر پاک باز عبادت گزار نیک دل اور رحیم و کریم مجاہدوں کا مقابلہ پیش آتا ہے تو فردن فردن ان کی انسانیت ان کی درندگی و حیوانیت پر فائق نظر آتی ہے وہ ان کے پاس زخمی یا قیدی ہو کر آتے ہیں تو یہاں ہر طرف نیکی شرافت اور پاکیزگی اخلاق کا ماحول دیکھ کر ان کے آلودہ نجاست روحیں بھی پاک ہونے لگتی ہیں اور یہ وہاں گرفتار ہو کر جاتے ہیں تو ان کا جوہر انسانیت اس تاریک ماحول میں اور زیادہ چمک اٹھتا ہے ان کو کسی علاقے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے تو مفتوح آبادی کو انتقام کی جگہ اف ظلم و جور کی جگہ رحم و انصاف شکاوت کی جگہ ہمدردی تکبر و نخوت کی جگہ حلم و توازو گالیوں کی جگہ دعوت خیر جھوٹے پروپیگنڈوں کی جگہ اصول حق کی تبلیغ کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ دیکھ کر عش اش کرنے لگتے ہیں کہ فاتح سپاہی نہ ان سے عورتیں مانگتے ہیں نہ دبے پاؤں مال ٹٹولتے پھرتے ہیں نہ ان کی معاشی طاقت کو کچلنے کی فکر ہوتی ہے نہ ان کی قومی عزت کو ٹھوکر مارتے ہیں بلکہ انہیں اگر کچھ فکر ہے تو یہ کہ جو ملک اب ان کے چارز میں ہے اس کے باشندوں میں سے کسی کی عزمت خراب نہ ہو کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچے کوئی اپنے جائز حقوق سے معروم نہ ہو کوئی بدخلا کی ان کے درمیان پرورش نہ پا سکے اور اجتماعی ظلم و جور کسی شکل میں بھی وہاں باقی نہ رہے بخلاف اس کے جب فریق مخالف کسی علاقے میں گھس آتا ہے تو ساری آبادی اس کی زیادتیوں اور بےرہمیوں سے چیخ اٹھتی ہے اب آپ خود یہ اندازہ کر لیں کہ ایسی لڑائی میں قوم پر استانہ لڑائیوں کی بنسبت کتنا بڑا فرق واقع ہو جائے گا ظاہر ہے کہ ایسے مقابلے میں بالا تر انسانیت کم تر مادی سر کے باوجود اپنے مخالفوں کے آہن پوش حیوانیت کو آخرکار شکست دے کر رہے گی اخلاق فاضلہ کے ہتھیار توپ و تفنگ سے زیادہ دور مار ثابت ہوں گے عین حالت جنگ میں دشمن دوستوں میں تبدیل ہوں گے جسموں سے پہلے دل مسخر ہوں گے آبادیوں کی آبادیاں لڑے بھڑے بغیر مفتو ہو جائیں گے اور یہ سالے گروہ جب ایک مرتبہ مٹھی بھر جمعیت اور تھوڑے سے سر و سامان کے ساتھ اپنا کام شروع کر دے گا تو رفتہ رفتہ خود مخالف کیمپ ہی سے اس کو جنرل سپاہی ماہرین فنون اسلحہ اور رسد سامان جنگ سب کچھ حاصل ہوتے چلے جائیں گے یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ نرہ قیاس اور اندازہ نہیں بلکہ اگر آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلف راشدین کے دور مبارک کی تاریخی مثال موجود ہو تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع اس سے پہلے یہی کچھ ہو چکا ہے اور آج بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے بشرط کہ کسی میں یہ تجزیہ کرنے کی ہمت ہو حضرات مجھے توقع ہے کہ اس تقریر سے یہ حقیقت آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ طاقت کا اصل منبع اخلاقی طاقت ہے اگر دنیا میں کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اسلامی اخلاقیات کا زور بھی اپنے اندر رکھتا ہو اور مادی وسائل سے بھی کام لے تو یہ بات عقلاً محال اور فطرتاً غیر ممکن ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالی کا اصل سبب کیا ہے ظاہر بات ہے جو لوگ نہ مادی وسائل سے کام لیں نہ بنیادی اخلاقیات سے آراستہ ہوں اور نہ اجتماعی طور پر ان کے اندر اسلامی اخلاقیات ہی پائے جائیں وہ کسی طرح بھی امامت کے منصب پر فائز نہیں رہ سکتے خدا کی اٹل بےلاگ سنت کا تقاضا یہی ہے کہ ان پر ایسے کافروں کو ترجیح دی جائے جو اسلامی اخلاقیات سے آری صحیح مگر کم از کم بنیادی اخلاقیات اور مادی وسائل کے استعمال میں تو ان سے بڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے بنسبت۔ انتظام دنیا کے لیے اہل تر ثابت کر رہے ہیں اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو سنت اللہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہونی چاہیے اور اس شکایت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ اس خامی کو دور کرنے کی فکر کریں جس نے آپ کو امام سے مختدی اور پیش رو سے پس رو بنا کر چھوڑا ہے اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں صاف اور واضح طریقے سے آپ کے سامنے اسلامی اخلاقیات کی بنیادوں کو بھی پیش کر دوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے میں عام طور پر مسلمانوں کے تصورات بری طرح الجھے ہوئے ہیں اس الجھن کی وجہ بہت ہی کم آدمی یہ جانتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات فی الواقع کس چیز کا نام ہے اور اس پہلو سے انسان کی تربیت و تکمیل کے لیے کیا چیزیں کس ترتیب و تدرید کے ساتھ ان کے اندر پرورش کرنی چاہیے اسلامی اخلاقیات کے چار مراتب جس چیز کو ہم اسلامی اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روح سے دراصل چار مراتے پر مشتمل ہے نمبر ایک ایمان نمبر دو اسلام نمبر تین تقوی نمبر چار احسان یہ چاروں مراتب یکے بعد دیگرے اس فطری ترتیب پر واقع ہیں کہ ہر بات کا مرتبہ پہلے مرتبے سے پیدا ہوتا ہے اور لازماً اسی پر قائم ہوتا ہے اور جب تک نیچے والی منزل پختہ و محکم نہ ہو جائے دوسری منزل کی تعمیر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا اس پوری عمارت میں ایمان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اس بنیاد پر اسلام کی منزل تعمیر ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر تقویٰ اور سب سے اوپر احسان کی منزلیں اٹھتی ہیں ایمان نہ ہو تو اسلام و تقوع یا احسان کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ایمان کمزور ہو تو اس پر کسی بالائی منزل کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا یا ایسی کوئی منزل تعمیر کر بھی دی جائے تو بودھی اور متزلزل ہوگی ایمان محدود ہو تو جتنے حدود میں وہ محدود ہوگا اسلام تقوی اور احسان بھی بس انہیں حدود تک محدود رہیں گے بس جب تک ایمان پوری طرح صحیح پختہ اور وسیع نہ ہو کوئی مرد عاقل جو دین کا فہم رکھتا ہو اسلام تقوی یا احسان کی تعمیر کا خیال نہیں کر سکتا اسی طرح تقوی سے پہلے اسلام اور احسان سے پہلے تقوی کی تصحیح پختگی اور توسیع ضروری ہے لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس فطری و اصولی ترتیب کو نظر انداز کر کے ایمان و اسلام کی تکمیل کے بغیر تقوا و احسان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوس نہ یہ ہے کہ بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں ایمان و اسلام کا ایک نہایت محدود تصور جاگزی ہیں اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ محض وزا قطع لباس نشست و برخاست عقل و شرب اور ایسی چند ظاہری چیزوں کو ایک مقررہ نقشے پر ڈھال لینے سے تقوا کی تکمیل ہو جاتی ہے اور پھر عبادات میں نوافل و اذکار اور وظائف اور ایسے ہی بعض اعمال اختیار کر لینے سے احسان کا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ بسا اوقات اسی تقوا اور احسان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں ایسی سریح علامات بھی نظر آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کا ایمان ہی سرے سے درست اور پختہ نہیں ہوا یہ غلطیاں جب تک موجود ہیں کسی طرح یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم اسلامی اخلاقیات کے نصاب پورا کرنے میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایمان اسلام تقوا اور احسان کے ان چاروں مراتب کا پورا پورا تصور حاصل ہو اور اس کے ساتھ ہم ان کی فطری ترتیب کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں ایمان اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان کو لیجئے جو اسلامی زندگی کی بنیاد ہے ہر شخص جانتا ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار کا نام ایمان ہے اگر کوئی شخص اس کا اقرار کرے تو اس سے وہ قانونی شرط پوری ہو جاتی ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکھی گئی ہے اور وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے مگر کیا یہی سادہ اقرار جو ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے اس غرض کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے کہ اسلامی زندگی کی ساری سے منزلہ عمارت صرف اسی بنیاد پر قائم ہو سکے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اسی لیے جہاں یہ اقرار موجود ہوتا ہے وہاں عملی اسلام اور تقوع اور احسان کی تعمیر شروع کر دی جاتی ہے جو اکثر ہوائی قلعہ سے زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوتی لیکن فی الواقع ایک مکمل اسلامی زندگی کی تعمیر کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ایمان اپنی تفصیلات میں پوری طرح وسیع اور اپنی گہرائی میں اچھی طرح مستحکم ہو ایمان کی تفصیلات میں سے جو شعبہ بھی چھوٹ جائے گا اسلامی زندگی کا وہی شعبہ تعمیر ہونے سے رہ جائے گا اور اس کی گہرائی میں جہاں بھی کثر رہ جائے گی اسلامی زندگی کی عمارت اسی مقام پر بودی ثابت ہوگی مثال کے طور پر ایمان باللہ کو دیکھیے جو دین کی اولین بنیاد ہے آپ دیکھیں گے کہ خدا کے اقرار اپنی سادہ صورت سے گزر کر جب تفصیلات میں پہنچتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں اس کی بے شمار صورتیں بن جاتی ہیں کہیں وہ صرف اس حد تک ختم ہو جاتا ہے کہ بے شک خدا موجود ہے اور دنیا کا خالق ہے اور اپنی ذات میں اکیلا ہے کہیں اس کی انتہائی وسعت بس اتنی ہوتی ہے کہ خدا ہمارا معبود ہے اور ہمیں اس کی پرستش کرنی چاہیے کہیں خدا کی صفات اور اس کے حقوق اختیارات کا تصور کچھ زیادہ وسیع ہو کر بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا کہ عالم الغیب سمیع و بصیر سمیع و دعوت قاضی الحاجات اور پرستش کی تمام جزوی شکلوں کا مستحق ہونے میں خدا کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ مذہبی معاملات میں آخری صنعت خدا ہی کی کتاب ہے ظاہر ہے کہ ان مختلف تصورات سے ایک ہی طرز کی زندگی نہیں بن سکتی بلکہ جو تصور جتنا محدود ہے عملی زندگی اور اخلاق میں بھی لازماً اسلامی رنگ اتنا ہی محدود ہوگا حتیٰ کہ جہاں عام مذہبی تصورات کے مطابق ایمان باللہ اپنی انتہائی وسعت پر پہنچ جائے گا وہاں بھی اسلامی زندگی اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی کہ خدا کے باغیوں کی وفاداری اور خدا کی وفاداری ایک ساتھ کی جائے یعنی نظام کفر یا نظام اسلام کو سمو کر ایک مرکب بنا لیا جائے اسی طرح ایمان باللہ کی گہرائی کے پیوانہ بھی مختلف ہے کوئی خدا کے اقرار کرنے کے باوجود اپنی کسی معمولی سی معمولی چیز کو بھی خدا پر قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کوئی بعض چیزوں سے خدا کو عزیز تر رکھتا ہے لیکن بعض چیزیں اسے خدا سے زیادہ عزیز تر ہوتی ہیں کوئی اپنی جان و مال تک خدا پر قربان کر دیتا ہے مگر اپنے رجحانات نفس اور اپنے نظریات و افکار کی قربانی یا اپنی شہرت کی قربانی اسے گوارا نہیں ہوتی ٹھیک ٹھیک اسی تناسب سے اسلامی زندگی کی پائیداری ناپائیداری بھی متعین ہوتی ہے اور انسان کا اسلامی اخلاق ٹھیک اسی مقام پر دغا دے جاتا ہے جہاں اس کے نیچے ایمان کی بنیاد کمزور رہ جاتی ہے ایک مکمل اسلامی زندگی کی عمارت اگر اٹھ سکتی ہے تو صرف اسی اقرار توحید پر اٹھ سکتی ہے جو انسان کی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی پر وسیع ہو جس کے مطابق انسان اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو خدا کی ملک سمجھے اس کو اپنا اور تمام دنیا کا ایک ہی جائز مالک معبود مطاع اور صاحب امرو نہیں تسلیم کرے اسی کو ہدایت کا سرچشمہ مانے اور پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت پر مطمئن ہو جائے کہ خدا کی اطلاع سے انحراف یا اس کی ہدایت سے بے نیازی یا اس کی ذات و صفات اور حقوق اختیارات میں غیر کی شرکت جس پہلو اور جس رنگ میں بھی ہے سراسر زلالت ہے پھر اس عمارت میں اگر استحکام پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اسی وقت کہ جب آدمی پورے شعور اور پورے ارادے کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اور اس کا سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے اپنے معیار پسند و ناپسند کو ختم کر کے اللہ کی پسند و ناپسند کتابیں کر دے اپنی خود سری کو مٹا کر اپنے نظریات و خیالات خواہشات و جذبات اور انداز فکر کو اس علم کے مطابق ڈھال لے جو خدا نے اپنی کتاب میں دیا ہے اپنی تمام ان وفاداریوں کو دریا برد کر دے جو خدا کی وفاداری کتابیں نہ ہوں بلکہ اس کے مدد مقابل بنی ہوئی ہوں یا بن سکتی ہوں اپنے دل میں سب سے بلند مقام پر خدا کی محبت کو بٹھائے اور ہر اس بت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے نہان خانہ دل سے نکال پھینکے جو خدا کے مقابلے میں عزیز تر ہونے کا مطالبہ کرتا اپنی محبت اور نفرت اپنی دوستی اور دشمنی اپنی رغبت اور کراہیت اپنی سلح اور جنگ ہر چیز کو خدا کی مرضی میں اس طرح گم کر دے کہ اس کا نفس وہی چاہنے لگے جو خدا چاہتا ہے اور اسی سے بھاگنے لگے جو خدا کو ناپسند ہے یہ ہے ایمان باللہ کا حقیقی مرتبہ اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ایمان ہی ان حیثیات سے اپنی وسعت و ہمہ گیری اور اپنی پختگی و مضبوطی میں ناقص ہو وہاں تقوا یا احسان کا کیا امکان ہو سکتا ہے کیا اس نقص کی کثر داڑھیوں کے طول اور لباس کی تراش خراش یا صبح گردانی یا تہجد خوانی سے پوری کی جا سکتی ہے اس پر دوسرے ایمانیات کو بھی قیاس کر لیجیے نبوت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا نفس زندگی کے سارے معاملات میں نبی کو اپنا رہنما نہ مان لے اور اس کی رہنمائی کے خلاف یا اس سے آزاد جتنی رہنمائیاں ہوں ان کو رد نہ کر دے کتاب پر ایمان اس وقت تک نہ کسی رہتا ہے جب تک نفس میں کتاب اللہ کے بتائے ہوئے اصول زندگی کے سوا کسی دوسری چیز کے تسلط پر رضامندی کا شائبہ بھی باقی ہو یا اتباع ماں انضر اللہ کو اپنی اور ساری دنیا کی زندگی کا قانون دیکھنے کے لیے قلب و روح کی بے میں کچھ بھی کثر ہو اسی طرح آخرت پر ایمان بھی مکمل نہیں کہا جا سکتا جب تک نفس پوری طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے اور اخروی قدروں کے مقابلے میں دنیاوی قدروں کو ٹھکرا دینے پر آمادہ نہ ہو جائے اور آخرت کی جواب دہی کا خیال اسے زندگی کی ہر راہ پر چلتے ہوئے قدم بقدم کھٹکنے نہ لگے یہ بنیادیں ہی جہاں پوری نہ ہوں آخر وہاں اسلامی زندگی کی عالیشان عمارت کس شے پر تعمیر ہوگی جب لوگوں نے ان بنیادوں کی توسیع و تکمیل اور پختگی کے بغیر تعمیری اخلاق اسلامی کو ممکن سمجھا تبھی تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتاب اللہ کے خلاف فیصلے کرنے والے جج غیر شرعی قوانین کی بنیاد پر مقدمے لڑنے والے وکیل نظام کفر کے مطابق معاملات زندگی کا انتظام کرنے والے کارکن کافرانہ اصول تمدن و ریاست پر زندگی کی تشکیل و تاسیس کے لیے لڑنے والے لیڈر اور پیرو غرض سب کے لیے تقوع و احسان کے مراتے میں عالیہ کا دروازہ کھل گیا بشرتے کہ وہ اپنی زندگی کے ظاہری انداز و اطوار کو ایک خاص نقشہ پر ڈھال لیں اور کچھ نوافل و اذکار کی عادت ڈال لیں اسلام ایمان کی یہ بنیادیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے جب مکمل اور گہری ہو جاتی ہیں تب ان پر اسلام کی منزل شروع ہوتی ہے اسلام در اصل ایمان کے عملی ظہور کا دوسرا نام ہے ایمان اور اسلام کا باہمی تعلق ویسا ہی ہے جیسے بیج اور درخت کا تعلق ہوتا ہے بیج میں جو کچھ اور جیسا کچھ موجود ہوتا ہے وہی درخت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے حتیٰ کہ درخت کا امتحان کر کے با آسانی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بیج میں کیا تھا اور کیا نہ تھا آپ نہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بیج موجود نہ ہو اور درخت پیدا ہو جائے اور نہ ہی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ صحیح سالم بیج زرخیز زمین میں موجود ہو پھر بھی درخت پیدا نہ ہو ایسا ہی معاملہ ایمان اور اسلام کا ہے جہاں ایمان موجود ہوگا لازماً اس کا ظہور آدمی کی عملی زندگی میں اخلاق میں برتاؤ میں تعلقات میں کٹنے اور جڑنے میں دوڑ دھوپ کے رخ میں مذاق و مزاج کی افتاد میں صحیح و جوہد کے راستوں میں اوقات اور قوتوں اور قابلیتوں کے مصرف میں غرض مظاہر زندگی کے ہر ہر جز میں ہو کر رہے گا ان میں سے جس پہلو میں بھی اسلام کے بجائے غیر اسلام ظاہر ہو رہا ہو یقین کر لیجئے کہ اس پہلو میں ایمان موجود نہیں ہے یا ہے تو بالکل بودہ اور بے جان ہے اور اگر عملی زندگی ساری کی ساری ہی غیر مسلمانہ شان سے بسر ہو رہی ہے تو جان لیجئے کہ دل ایمان سے خالی ہے یا زمین اتنی منجر ہے کہ ایمان کا بیج برگ و بار نہیں لا رہا بہرحال میں نے جہاں تک قرآن و حدیث کو سمجھا ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو اور عمل میں اسلام نہ ہو اس موقع پر ایک صاحب نے اٹھ کر پوچھا کہ ایمان اور عمل کو آپ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں یا ان دونوں میں کچھ فرق ہے اس کے جواب میں کہا گیا آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے ان بحثوں کو نکال دیں جو فقہا اور متکلمین نے اس مسئلے میں کی ہیں اور قرآن سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اعتقادی ایمان اور عملی اسلام لازم و ملزوم ہے اللہ تعالی جگہ جگہ ایمان اور عملِ صالح کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے اور تمام اچھے وعدے جو اس نے اپنے بندوں سے کیے ہیں انہی لوگوں سے متعلق ہیں جو اعتقاد مومن اور عملاً مسلم ہوں پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں منافقین کو پکڑا ہے وہاں ان کے عمل ہی کی خرابیوں سے ان کے ایمان کے نقص پر دلیل قائم کی ہے اور عملی اسلام ہی کو حقیقی ایمان کی علامت ٹھہرایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قانونی لحاظ سے کسی شخص کو کافر ٹھہرانے اور امت سے اس کا رشتہ کاٹ دینے کا معاملہ دوسرا ہے اور اس میں انتہائی احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے مگر میں یہاں اس ایمان و اسلام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جس پر دنیا میں فقی احکام مرتب ہوتے ہیں بلکہ یہاں ذکر اس ایمان و اسلام کا ہے جو خدا کے ہاں معتبر ہے اور جس پر اخروی نتائج مترتب ہونے والے ہیں قانونی نقطہ نظر کو چھوڑ کر حقیقت نفس العمری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقینا یہی پائیں گے کہ جہاں عمل خدا کے آگے سپر اندازی اور سپردگی و حوالگی میں کمی ہے جہاں نفس کی پسند خدا کی پسند سے مختلف ہے جہاں خدا کی وفاداری کے ساتھ غیر کی وفاداری نب رہی ہے جہاں خدا کا دین قائم کرنے کی صحیح کے بجائے دوسرے مشاغل میں نہماک ہے جہاں کوششیں اور محنتیں راہ خدا کے بجائے دوسری راہوں میں صرف ہو رہی ہیں وہاں ضرور ایمان میں نقص ہے اور ظاہر ہے کہ ناقص ایمان پر تقوا اور احسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی خواہ ظاہر کے اعتبار سے متقیوں کی سی وضع بنانے اور محسنین کے سے بعض اعمال کی نقل اتارنے کی کتنی ہی کوشش کی جائے ظاہر فریب شکلیں اگر حقیقت کی روح سے خالی ہوں تو ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسی ایک نہایت خوبصورت آدمی کی لاش بہترین وضع و حیت میں موجود ہو مگر اس میں جان نہ ہو اس خوبصورت لاش کی ظاہری شان سے دھوکہ کھا کر اگر آپ اس سے کچھ توقعات وابستہ کر لیں گے تو واقعات کی دنیا اپنے پہلے ہی امتحان میں اس کا ناکارہ ہونا ثابت کر دے گی اور تجربے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک بدصورت مگر زندہ انسان ایک خوبصورت مگر بے روح لاش سے بہتر اور زیادہ اچھا ہے ظاہری فریبیوں سے آپ اپنے نفس کو تو ضرور دھوکہ دے سکتے ہیں مگر عالم واقعہ پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکتے اور نہ خدا کی میزان ہی میں کوئی وزن حاصل کر سکتے ہیں پس اگر آپ کو ظاہری نہیں بلکہ وہ حقیقی تقوی اور احسان مطلوب ہو جو دنیا میں دین کا بول بالا کرنے اور آخرت میں خیر کا پلڑا جھکانے کے لیے درکار ہے تو میری اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اوپر کی یہ دونوں منزلیں کبھی نہیں اٹھ سکتی جب تک کہ ایمان کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے اور اس کی مضبوطی کا ثبوت عملی اسلام یعنی بالفعل اطاعت و فرما برداری سے نہ مل جائے تقوی تقویٰ کی بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ تقوا ہے کیا چیز تقویٰ حقیقت میں کسی وضاح و اور کسی خاص طرز معاشرت کا نام نہیں ہے بلکہ دراصل وہ نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس ذمہ داری سے پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو ظہور کرتی ہے حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو ابدیت کا شعور ہو خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ہو اور اس بات کا زندہ ادراک موجود ہو کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں خدا نے ایک محلت عمر دے کر مجھے بھیجا ہے اور آخرت میں میرے مستقبل کا فیصلہ بالکل اس چیز پر منحصر ہے کہ میں اس دیے ہوئے وقت کے اندر اس امتحان گاہ میں اپنی قوتوں اور قابلیتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہوں اس سر و سامان میں کس طرح تصرف کرتا ہوں جو مشیت الہی کے تحت مجھے دیا گیا ہے اور ان انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جن سے قضاء الہی نے مختلف حیثیتوں سے میری زندگی متعلق کر دی ہے یہ احساس و شعور جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اور اس کی دینی حص تیز ہو جاتی ہے اس کو ہر وہ چیز کھٹکنے لگتی ہے جو خدا کی رضا کے خلاف ہو اس کے مذاق کو ہر وہ شے ناگوار ہونے لگتی ہے جو خدا کی پسند سے مختلف ہو وہ اپنے نفس کا آپ جائزہ لینے لگتا ہے کہ میرے اندر کس قسم کے رجحانات و میلانات پرورش پا رہے ہیں وہ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ میں کن کاموں میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف کر رہا ہوں وہ سریح ممنوعات تو در درکنار مشتبہ امور میں بھی مبتلا ہوتے ہوئے خود بخود جھجکنے لگتا ہے اور اس کا احساس فرض اسے مجبور کر دیتا ہے کہ تمام عوامر کو پوری فرمرداری کے ساتھ بجا لائے اس کی خدا ترسی ہر اس موقع پر اس کے قدم میں لرزش پیدا کر دیتی ہے جہاں حدود اللہ سے تجاوز کا اندیشہ ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت آپ سے آپ اس کا وطیرہ بن جاتی ہے اور اس خیال سے بھی اس کا ضمیر کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسی بات حق کے خلاف سرزت نہ ہو جائے یہ کیفیت کسی ایک شکل یا کسی مخصوص دائرے میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آدمی کے پورے طرز فکر اور اس کے تمام کارنامہ زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے اثر سے ایک ایسی ہموار اور یکرنگ سیرت پیدا ہوتی ہے جس میں آپ ہر پہلو سے ایک ہی طرز کی پاکیزگی و صفائی پائیں گے بخلاف اس کے جہاں تقوا بس اس چیز کا نام رکھ لیا گیا ہو کہ آدمی چند مخصوص شکلوں کی پابندی اور مخصوص طریقوں کی پیروی اختیار کرے اور مصنوعی طور پر اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال لے جس کی پیمائش کی جا سکتی ہو وہاں آپ دیکھیں گے کہ چند اشکال تقوا جو سکھائیں گی اس کی پابندی تو انتہائی اہتمام کے ساتھ ہو رہی ہے مگر اس کے ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں وہ اخلاق وہ طرز فکر اور وہ طرز عمل بھی ظاہر ہو رہے ہیں جو مقام تقویٰ تو و درکنار ایمان کی ابتدائی مختضیات سے بھی مناسبت نہیں رکھتے یعنی حضرت مسیح علیہ السلاۃ وسلام کی تمثیلی زمان میں مچھر چھانے جا رہے ہیں اور اونٹ بے تکلفی کے ساتھ نگلے جا رہے ہیں حقیقی تقویٰ اور مصنوعی تقویٰ کے اس فرق کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے اندر تہارت و نظافت کی حص موجود ہو اور پاکیزگی کا ذوق پایا جائے ایسا شخص گندگی سے فی نف ہی نفرت کرے گا خواہ وہ جس شکل میں بھی ہو اور تہارت کو بجائے خود اختیار کر لے گا خواہ اس کے مظاہر کے احاطہ نہ ہو سکتا ہو بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر تہارت کی حص موجود نہیں ہے مگر وہ گندگیوں اور تہارتوں کی ایک فہرست لیے کرتا ہے جو کہیں سے اس نے نقل کر لی ہے یہ شخص ان گندگیوں سے تو اجتناب کرے گا جو اس نے فہرست میں لکھی ہوئی پائی ہے مگر بے ایسی گھناؤنی چیزوں میں آلودہ پایا جائے گا جو ان گندگیوں سے بدر زیادہ ناپاک ہوں گی جن سے وہ بچ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس فہرست میں درج ہونے سے رہ گئی ہیں یہ فرق جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ محض ایک نظری فرق نہیں بلکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے ان حضرات کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کے تقوی کی دھوم مچی ہوئی ہے ایک طرف ان کے یہاں جزیات شرح کا یہ اہتمام ہے کہ داڑھی ایک خاص مقدار سے کچھ بھی کم ہو تو فسک کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے پائتہ ٹکنے سے ذرا نیچے ہو جائے تو جہنم کی وئی سنائی جاتی ہے اپنے مسلک فقہی کے فروئی احکام سے ہٹنا ان کے نزدیک گویا دین سے نکل جانا ہے لیکن دوسری طرف دین کے اصول و کلیاض سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی کا مدار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مسلطوں پر رکھ دیا ہے اقامت دین کی صحیح سے گریز کی بے راہیں انہوں نے نکال رکھی ہیں غلبۂ کفر کے تحت اسلامی زندگی کے نقشے بنانے ہی میں ان کی ساری محنتیں اور کوششیں صرف ہو رہی ہیں اور انہی کی غلط رہنمائی نے مسلمانوں کی اس چیز پر مطمئن کیا ہے کہ غیر اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے بلکہ اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک محدود دائرے میں مذہبی زندگی بسر کر کے وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں اس سے آگے کچھ مطلوب نہیں ہے جس کے لیے وہ صحیح کریں پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے دین کے اصلی مطالبے پیش کرے اور سید اقامت دین کی طرف توجہ دلائے تو صرف یہی نہیں کہ وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں بلکہ کوئی ہیلا کوئی بہانا کوئی چال ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کام سے خود بچنے اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے استعمال نہ کرے اس پر بھی ان کے تقوے پر کوئی آنچ نہیں آتی اور نہ مذہبی ذہنیت رکھنے والوں میں کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے تقوے میں کوئی کسر ہے اسی طرح حقیقی اور مصنوعی تقوی کا فرق بشمار شکلوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر آپ اسے تبھی محسوس کر سکتے ہیں کہ تقوی کا اصل تصور آپ کے ذہن میں واضح طور پر موجود ہو میری ان باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وضاحت لباس اور معاشرت کے ظاہری پہلوؤں کے متعلق جو آداب و احکام حدیث سے ثابت ہیں میں ان کا استخفاف کرنا چاہتا ہوں یا انہیں غیر ضروری قرار دیتا ہوں خدا کی پناہ اس سے۔ کہ میرے دل میں ایسا کوئی خیال ہو دراصل جو کچھ میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل چے حقیقت تقوا ہے نہ کہ مزا ہے حقیقت تقوا جس کے اندر پیدا ہوگی اس کی پوری زندگی ہمواری ہم اور یکرنگی کے ساتھ اسلامی زندگی بنے گی اسلام اپنی پوری ہمہ گیری کے ساتھ اس کے خیالات میں اس کے جذبات و رجحانات میں اس کے مذاق طبیعت میں اس کی اوقات کی تقسیم اور اس کی قوتوں کے مصارف میں اس کی سائی کی راہوں میں اس کے طرز زندگی اور معاشرت میں اس کی کمائی اور خرچ میں غرض اس کی حیات دنیاوی کے سارے ہی پہلوؤں میں رفتہ رفتہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا بخلاف اس کے اگر مظاہر کو حقیقت پر مقدم رکھا جائے گا اور ان پر بیجا زور دیا جائے گا تو حقیقی طقبہ کی تخمریزی اور آبیاری کے بغیر مصنوعی طور پر چند ظاہری احکام کی تکمیل کروا دی جائے گی تو نتائج وہی کچھ ہوں گے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے پہلی چیز دیر طلب اور صبر آزما ہے بتدریج نشو و پاتی اور ایک مدت کے بعد برگوبار لاتی ہے جس طرح بیج سے درخت کے پیدا ہونے اور پھل پھول لانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے اسی طرح سطح مزاج کے لوگ اس سے اپر آتے ہیں بخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسانی سے پیدا کر لی جاتی ہے جیسے ایک لکڑی میں پتے اور پھل اور پھول باندھ کر درخت کسی شکل بنا دی جائے یہی وجہ ہے کہ طقبہ کی پیداوار کا یہی ڈھنگ آج مقبول ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو توقعات ایک فطری درخت سے پوری ہوتی ہیں وہ اس قسم کے مصنوعی درختوں سے کبھی پوری نہیں ہو سکتی احسان اب احسان کو لیجئے جو اسلام کی بلند ترین منزل ہے احسان دراصل اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے ساتھ قلبی لگاؤ اس کی گہری محبت اس سچی وفاداری اور فدویت جانساری کا نام ہے جو مسلمان کو فنافِ الاسلام کر دے تقوی کا اساسی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضگی سے بچنے پر آمادہ کرے اور احسان کا اساسی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ابھارے ان دونوں چیزوں کے فرق کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ حکومت کے ملازموں میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو نہایت فرض شناسی اور تندہی سے وہ تمام خدمات ٹھیک ٹھیک بجا لاتے ہیں جو ان کے سپرد کی گئی ہوں تمام ضابطوں اور قائدوں کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکومت کے لیے قابل اعتراض ہو دوسرا طبقہ ان مخلص وفاداروں اور جانصاروں کا ہوتا ہے جو دل و جان سے حکومت کے ہوا خواہ ہوتے ہیں صرف وہی خدمات انجام نہیں دیتے جو ان کے سپرد کی گئی ہوں بلکہ ان کے دل کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ سلطنت کے مفاد کو زیادہ سے زیادہ کس طرح ترقی دی جائے اس دھن میں وہ فرض اور مطالبہ سے زیادہ کام کرتے ہیں سلطنت پر کوئی آنچ آئے تو وہ جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں قانون کی کہیں خلاف ورزی ہو تو ان کے دل کو چوٹ لگتی ہے کہیں بغاوت کے آثار پائے جائیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور اسے فرو کرنے میں جان لڑا دیتے ہیں جان بوجھ کر خود سلطنت کو نقصان پہنچانا تو درکنار اس کے مفاد کو کسی طرح نقصان پہنچ سے دیکھنا بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے اور اس خرابی کو رفع کرنے میں وہ اپنی حد تک کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بس ان کی سلطنت ہی کا بول بالا ہو اور زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہ رہے جہاں اس کا پھریرا نہ اڑے ان دونوں میں سے پہلی قسم کے لوگ اس حکومت کے متقی ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ اس کے مؤثن اگرچہ ترقیاں متقین کو بھی ملتی ہیں اور بہرحال ان کے نام اچھے ملازموں کی فہرست میں لکھے جاتے ہیں مگر جو سرفرازیاں محسنین کے لیے ہیں ان میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہو سکتا بس اسی مثال پر اسلام کے متقیوں اور محسنوں کو بھی قیاس کر لیجیے اگرچہ متقین بھی قابل قدر اور قابل اعتماد لوگ ہیں مگر اسلام کی اصل طاقت محسنین کا گروہ ہے اصلی کام جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو وہ اسی گروہ سے بنا سکتا ہے احسان کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کے دین کو کفر سے مغلوب دیکھیں جن کے سامنے حدود اللہ پامال ہی نہیں بلکہ کلدم قرار دی دی جائیں خدا کا قانون عملن ہی نہیں بلکہ باضابطہ منسوخ کر دیا جائے خدا کی زمین پر خدا کا نہیں بلکہ اس کے باغیوں کا بول بالا ہو رہا ہو نظام کفر کے تسلو سے نہ صرف عام انسانی سوسائٹی میں اخلاقی و تمدنی فساد برپا ہو بلکہ خود امت مسلمہ بھی نہایت صورت کے ساتھ اخلاقی و امری گمراہیوں میں مبتلا ہو رہی ہو اور یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں نہ کوئی بے چینی پیدا ہو نہ اس حالت کو بدلنے کے لیے کوئی جذبہ بھڑکے بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے نفس کو اور عام مسلمانوں کو غیر اسلامی نظام کے غلبے پر اصولاً مطمئن کر دیں ان کا شمار آخر محسنین میں کیسے ہو سکتا ہے اس جرم عظیم کے ساتھ محض یہ بات انہیں احسان کے مقام عالی پر کیسے سرفراز کر سکتی ہے کہ وہ چاشت اور اشراق اور تہجد کے نوافل پڑھتے رہے جزیات فقہ کی پابندی اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اتباع کا سخت اہتمام فرماتے رہے اور تزکی نفس کی خانقاہوں میں دینداری کا وہ فن سکھاتے رہے جس میں حدیث و فقہ اور تصوف کی باریکیاں تو ساری موجود تھیں مگر ایک نہ تھی تو وہ حقیقی دیندار جو سردات ندواد دست در دست یزید کی کیفیت پیدا کرے اور بازی اگرچہ پا نہ سکا تو سر تو کھو سکا کہ مقام وفاداری پر پہنچا دے آپ دنیاوی ریاستوں اور قوموں میں بھی وفادار اور غیر وفادار کی اتنی تمیز ضرور نمایاں پائیں گے کہ اگر ملک میں بغاوت ہو جائے یا ملک کے کسی حصے پر دشمن کا قبضہ ہو جائے تو باغیوں اور دشمنوں کے تسلط کو جو لوگ جائز تسلیم کر لیں یا ان کے تسلط پر راضی ہو جائیں اور ان کے ساتھ مغلوبانہ مصالحت کر لیں یا ان کی سرپرستی میں کوئی ایسا نظام پائے جس میں اصلی اقتدار کی باغیں انہی کے ہاتھ میں رہیں اور کچھ ضمنی حقوق اور اختیارات انہیں بھی مل جائے تو ایسے لوگوں کو, کو کوئی ریاست اور کوئی قوم اپنا وفادار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی خواہ وہ قومی فیشن کے کیسی سخت پابند اور جزی معاملات میں قومی قانون کے کتنے ہی شدید پیروں ہو آج آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جو ملک جرمنی کے تسلو سے نکلے ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے جنہوں نے جرمن قبضے کے زمانے میں تعاون و مصالحت کی راہیں اختیار کی تھی ان سب ریاستوں اور قوموں کے پاس وفاداری کو جانچنے کا ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ ہے کہ کس شخص نے دشمن کے تسلط کی مزاحمت کس حد تک کی اس کو مٹانے کے لیے کیا کام کیا اور اس اقتدار کو واپس لانے کی کیا کوششیں کیں جس کی وفاداری کا وہ مدعی تھا پھر کیا معاذ اللہ خدا کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کو پہچاننے کی اتنی تمیز بھی نہیں رکھتا جتنی دنیا کے ان کم عقل انسانوں میں پائی جاتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بس داڑھیوں کا طول ٹخنوں اور پائچوں کا فاصلہ تسبیحوں کی گردش اور ورد و وظائف اور نوافل اور مراقبے کے مشاغل اور ایسی چند اور چیزیں دیکھ کر دھوکہ کھا جائے گا کیا آپ اس کے سچے وفادار اور جانصار ہیں غلط فہمیاں حضرات اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کروں گا عام مسلمانوں کے ذہن پر مدتوں کے غلط تصورات کی وجہ سے جزیات و ظواہر کی اہمیت کچھ اس طرح چھا گئی ہے کہ دین کے اصولوں کو اور دینداری اور اخلاق اسلامی کے حقیقی جوہر کی طرف خا کتنی ہی توجہ دلائی جائے مگر لوگوں کے دماغ ہر پھر کر انہیں چھوٹے چھوٹے مسائل اور ذرا ذرا سی ظاہری چیزوں میں اٹک کر رہ جاتے ہیں جنہیں اصل دین بنا کر رکھ دیا گیا ہے اس وبائے عام کے اثرات خود ہمارے بہت سے اور ہم دردوں میں بھی پائے جاتے ہیں میں اپنا پورا زور یہ سمجھانے میں صرف کرتا رہا ہوں کہ دین کی حقیقت کیا ہے اس میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے اور اس میں مقدم کیا ہے اور مؤخر کیا ہے لیکن ان ساری کوششوں کے بعد جب دیکھتا ہوں یہی دیکھتا ہوں کہ وہی ظاہر پرستی اور وہی اصول سے بڑھ کر فرو کی اہمیت دماغوں پر مسلط ہے آج تین روز سے میرے پاس پرچوں کی بھرمار ہو رہی ہے جن میں سارا مطالبہ بس اسی کا ہے کہ جماعت کے لوگوں کی داڑیاں بڑھوائی جائیں پائے چھ ٹخنوں سے اوپر کرائے جائیں اور ایسے ہی دوسرے جزیات کا اہتمام کرایا جائے اس کے علاوہ بعض لوگوں کے اس خیال کا بھی مجھے علم ہوا ہے کہ انہیں جماعت میں اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے جس کو وہ روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں مگر شاید وہ خود نہیں بتا سکتے کہ یہ روحانیت فی الواقع ہے کیا شے اسی بنا پر ان کی رائے یہ ہے کہ نصب العین اور طریقۂ کار تو اس جماعت کا اختیار کیا جائے اور تزکیہ نفس اور تربیت روحانی کے لیے خانقاہوں کی طرف رجوع کیا جائے یہ ساری باتیں صاف بتاتی ہیں کہ ابھی تک ہماری تمام کوششوں کے باوجود لوگوں میں دین کا فہم پیدا نہیں ہوا میں ابھی آپ کے سامنے ایمان اسلام تقوا اور احسان کی جو تشریح کر چکا ہوں اس میں اگر کوئی چیز قرآن و حدیث کی تعلیم سے تجاوز کر کے میں نے خود وضع کر دی ہو تو آپ بے تکلف اس کی نشاندہی فرما دیں لیکن اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے یہی ان چار چیزوں کی حقیقت ہے تو پھر خود ہی سوچیے کہ جہاں تقوا اور احسان کی جڑ ہی نہ پائی جاتی ہو وہاں آخر کون سی روحانیت پائی جا سکتی ہے جسے جس آپ تلاش کر رہے ہیں رہے وہ جزیات شرح جن کو آپ نے دین کے اولین مطالبات میں شمار کر رکھا ہے تو اس کا حقیقی مقام میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ واضح کیے دیتا ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں سب سے پہلے ٹھنڈے دل سے سوال پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دنیا میں کس غرض کے لیے بھیجا ہے دنیا میں آخر کس چیز کی کمی تھی کیا خرابی پائی جاتی تھی جسے رفع کرنے کے لیے انبیاء مابوز کرنے کی ضرورت پیش آئی کیا وہ یہ تھی کہ لوگ داڑیاں نہ رکھتے تھے اور انہیں کے رکھوانے کے لیے رسول بھیجے گئے یا یہ کہ لوگ ٹخنے ڈھانکے رہتے تھے اور انبیاء کے ذریعے سے انہیں کھلوانا مقصود تھا یا وہ چند سنتیں جن کے اہتمام کا آپ لوگوں میں بہت چرچا ہے دنیا میں جاری کرنے کے لیے انبیاء کی ضرورت تھی ان سوالات پر آپ غور کریں گے تو خود ہی کہہ دیں گے کہ نہ اصل خرابیاں یہ تھیں اور نہ امبیا کی بیست کا اصل مقصود یہ تھا پھر سوال یہ ہے کہ وہ اصلی خرابیاں کیا تھیں جنہیں دور کرنا مطلوب تھا اور وہ حقیقی بھلائیاں کیا تھیں جنہیں قائم کرنے کی ضرورت تھی اس کا جواب آپ اس کے سوا اور کیا دے سکتے ہیں خدائے واحد کی اطاعت و بندگی سے انحراف خود ساختہ اصول و قوانین کی پیروی اور خدا کے سامنے ذمہ داری اور جواب دہی کا عدم احساس یہ تھیں وہ اصل خرابیاں جو دنیا میں رونما ہو گئی تھی انہی کی بدولت اخلاق فاصدہ پیدا ہوئے غلط اصول زندگی رائج ہوئے اور زمین میں فساد برپا ہوا پھر انبیاء علیہ صلاحت وسلام اس غرض کے لیے بھیجے گئے کہ انسانوں میں خدا کی بندگی وفاداری اور اس کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جائے اخلاق فاضلہ کو نشو و نما دیا جائے اور انسانی زندگی کا نظام ان اصولوں پر قائم کیا جائے جن سے خیر و صلاح ابھرے اور شر و فساد دبے یہی ایک مقصد تمام انبیاء کی بیست کا تھا اور آخرکار اسی مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اب دیکھیے کہ مقصد کی تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب و تدریج کے ساتھ کام کیا سب سے پہلے آپ نے ایمان کی دعوت دی اور اس کو وسیع ترین بنیادوں پر پختہ و مستحکم فرمایا پھر اس ایمان کے مقتضیات کے مطابق بتدریج اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اہل ایمان میں عملی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام اخلاقی طہارت یعنی تقوع اور خدا کی گہری محبت و وفاداری یعنی احسان کے اوصاف پیدا ہوئے پھر ان مخلص مومنوں کی منظم سائی و جوہد سے قدیم جاہلیت کے فاسد نظام کو مٹایا اور اس کی جگہ قانون خداوندی کے اخلاقی و تمدنی اصولوں پر ایک نظام صالح قائم کر دیا اس طرح جب یہ لوگ اپنے دل و دماغ نفس و اخلاق افکار و اعمال غرض جملہ حیثیت سے واقعی مسلم متقی اور محسن بن گئے اور اس کام میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کو کرنا چاہیے تھا تب آپ نے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ وضاحطا لباس کھانے پینے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے اور دوسرے ظاہری برتاؤ میں وہ مہذب آداب و اطوار کون سے ہیں جو متقیوں کو زیب دیتے ہیں گویا پہلے میں سے خام کو کندن بنایا پھر اس میں اشرفی کا ٹھپا لگایا پہلے سپاہی تیار کیے پھر انہیں وردی پہنائی یہی اس کام کی صحیح ترتیب ہے جو قرآن و حدیث کے غیر مطالعے سے صاف نظر آتی ہے اگر اتباع سنت نام ہے اس طرز عمل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہدایت الہی کے تحت اختیار کیا تھا تو یقیناً یہ سنت کی پیروی نہیں بلکہ اس کے خلاف ورزی ہے کہ حقیقی مومن مسلم متقی اور محسن بنائے بغیر لوگوں کو متقیوں کے ظاہری سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے اور ان سے محسنین کے چند مشہور و مقبول عام افعال کی نقل اتروائی جائے یہ سیسے اور تانبے کے ٹکڑوں پر اشرفی کا ٹھپا لگا کر بازار میں ان کو چلا دینا ہے اور سپاہیت وفاداری اور جال پیدا کیے بغیر نرے وردی پوش نمائشی سپاہیوں کو میدان میں لا کھڑا کرنا میرے نزدیک تو ایک کھلی جال سازی ہے اور اسی جعلسازی کا نتیجہ ہے کہ نہ بازار میں آپ کی جعلی اشرفیوں کی کوئی قیمت ہے اور نہ میدان میں آپ کی نمائشی سپاہیوں کی بھیڑ سے کوئی مارک اثر ہوتا ہے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاں اصلی قدر کس چیز کی ہے فرض کیجئے کہ ایک شخص سچا ایمان رکھتا ہے فرض چناس ہے اخلاق صالحہ سے متصف ہے حدود اللہ کا پابند ہے اور خدا کی وفاداری اور جانصاری کا حق ادا کر دیتا ہے مگر ظاہری فیشن کے اعتبار سے ناقص اور ظاہری تہذیب کے معیار سے گرا ہوا ہے اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس یہی تو ہوگی کہ ایک اچھا ملازم ہے مگر ذرا بدتمیز ہے ممکن ہے کہ اس بدتمیزی کی وجہ سے اس کو مراتبِ عالیہ نصیب نہ ہو سکے مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قصور میں اس کی وفاداری کا عجر بھی مارا جائے گا اور اس کا مالک صرف اس لیے اسے جہنم میں جھونک دے گا کہ وہ خوش وضع اور خوش اتوار نہ تھا فرض کیجئے کہ ایک دوسرا شخص ہے جو بہترین شریف فیشن میں رہتا ہے اور آداب تہذیب کے التظام میں کمال درجہ محتاط ہے مگر اس کی وفاداری میں نقص ہے اس کی فرض شناسی میں کمی ہے اس کی غیرت ایمانی میں خامی ہے آپ کیا اندازہ کرتے ہیں کہ اس نقص کے ساتھ اس ظاہری کمال کی حد سے حد کس قدر خدا کے ہاں ہوگی یہ مسئلہ تو کوئی گہرا اور پیچیدہ قانونی مسئلہ نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے کتابیں کھنگالنے کی ضرورت ہو محض عقل عام ہی سے ہر آدمی جان سکتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے اصلی قدر کی مستحق کون سی چیز ہے دنیا کے کم علم لوگ بھی اتنی تمیز ضرور رکھتے ہیں کہ حقیقت میں جو چیز قابل قدر ہے اس میں اور ذمّی خوبیوں میں فرق کر سکے یہ انگریزی حکومت آپ کے سامنے موجود ہے یہ لوگ جیسے کچھ فیشن پرست ہیں اور ظاہری آداب و اطوار پر جس طرح جان دیتے ہیں اس کا حال آپ کو معلوم ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں اصلی قدر کس چیز کی ہے جو فوجی افسر ان کی سلطنت کا جھنڈا بلند کرنے میں اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے اور فیصلے کے وقت کوئی قربانی دینے میں دریغ نہ کرے وہ ان کے نقطہ نظر سے خواہ کتنا ہی اوجٹ اور گنوار ہو کئی کئی دن شیو نہ کرتا ہو بے ڈھنگا لباس پہنتا ہو کھانے پینے کی ذرا تمیز نہ رکھتا ہو رقص کے فن سے نابلد ہو مگر ان سارے عیوب کے باوجود وہ اس کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اسے ترقی کے بلند ترین مرتبے دیں گے بخلاف اس کے جو شخص فیشن تہذیب خوشتمیزی اور سوسائٹی کے مقبول عام اطوار کا معیاری مجسمہ ہو لیکن وفاداری اور جانصاری میں ناقص ہو اور کام کے وقت اپنے مسالے کا زیادہ لحاظ کر جائے اسے وہ کوئی عزت کا مقام دینا تو درکنار شاید اس کا کورٹ مارشل کرنے میں بھی, بھی دریخ نہ کریں یہ جب دنیا کے کم عقل انسانوں کی معرفت کا حال ہے تو اپنے خدا کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے کیا وہ سونے اور تانبے میں تمیز کرنے کے بجائے محسطہ پر اشرفی کا ٹھپا دیکھ کر اشرفی کی قیمت اور پیسے کا ٹھپا دیکھ کر پیسے کی قیمت لگا دے گا میری اس گزارش کو یہ معنی نہ پہنایا جائے کہ میں ظاہری محاسن کی نفی کرنا چاہتا ہوں یا ان احکام کی تعمیل کو غیر ضروری قرار دے رہا ہوں جو زندگی کے ظاہری پہلوؤں کی اصلاح و درستی کے متعلق دیے گئے ہیں در حقیقت میں تو اس کا قائل ہوں کہ بندے مومن کو ہر اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوں. اور یہ بھی مانتا ہوں کہ دین انسان کے باطن اور ظاہر دونوں کو درست کرنا چاہتا ہے لیکن جو چیز میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقدم چیز باطن ہے نہ کہ ظاہر پہلے باطن میں حقیقت کا جوہر پیدا کرنے کی فکر کیجئے پھر ظاہر کو حقیقت کے مطابق ڈھالیے آپ کو سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے ان اوصاف کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو اللہ کے ہاں اصلی قدر کے مستحق ہیں اور جنہیں نشو نما دینا انبیاء علیہ السلات وسلام کی بیست کا اصلی مقصود تھا ظاہر کی آراستگی اول تو ان اوصاف کے نتیجے میں فطرتاً خود ہی ہوتی چلی جائے گی اور اگر ان میں کچھ کثر رہ جائے تو تکمیلی مراحل میں اس کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے دوستو اور رفیقو میں نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آج یہ طویل تقریر آپ کے سامنے صرف اس لیے کی ہے کہ میں عمر حق کو پوری وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچا کر خدا کے حضور بری و ہونا چاہتا ہوں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی مہلت عمر آن پہنچی ہو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حق پہنچانے کی جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اس سے سبق دوش ہو جاؤں اگر کوئی امر وضاحت طلب ہو تو پوچھ لیجئے اگر میں نے ٹھیک ٹھیک حق آپ تک پہنچا دیا ہے تو آپ بھی اس کے گواہ رہے اور خدا بھی گواہ ہو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے دین کا صحیح فہم بخشے اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے اور مطالبے پورے کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین ویژن پلس کمیونیکیشن ابلاغ کی دنیا کا ایک نیا نام ویژن پلس اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے بنیادی انسانی اخلاقیات اجاگر کرنے کے لیے ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ ویژن پلس کمیونیکیشن مزید معلومات کے لیے ڈی تھرٹی فائیو بلاک فائیو فیڈرل بی ایریا کراچی پاکستان فون نمبر ڈبل زیرو نائن ٹو ٹو ون تھری سکس تھری فور نائن ایٹ فور زیرو 0092-333-301-8696 ہمارا ایمیل visionpluspk at the rate gmail.com or visionpluspk at the yahoo.com